اللہ, اکبر اللہ, اکبر اشهد الہ الا اللہ یہ انگریز ہم انڈینز کو حقیر سمجھتے ہیں مسز مور مسٹر فیلڈنگ آپ دونوں بھی انگریز ہیں مگر دوسرے انگریزوں سے بالکل مختلف اور اس انگریز عورت ایڈل اکویسٹ نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے عزیز مجھے معلوم ہے تم بے قصور اور اچھے انسان ہو اگرچہ میں الزام سے بری ہو گیا ہوں مگر میں انگریزوں سے نفرت کرتا ہوں اور اب انڈیا کی کسی ایسی ریاست میں چلا جاؤں گا جہاں ان متقبر انگریزوں کی حکمرانی نہ ہو سید عرفان علی پیش کرتے ہیں بائی ایم فورسٹر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ہاں بیس میل دور واقع مارا بار کی پہاڑیوں میں جو غار موجود تھے وہ ایکسٹرڈنری یعنی غیر معمولی اور حیرت میں ڈال دینے والے تھے ایک نوجوان آدمی اپنی سائیکل سے نیچے اترا اس سے پہلے کے نوکر سائیکل کو پکڑتا وہ نیچے گر پڑی آدمی چلایا حمید اللہ حمید اللہ کیا میں دیر سے پہنچا ہوں میزبان نے جواب دیا معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں تو ہمیشہ ہی دیر ہو جاتی ہے میرے سوال کا جواب دیں کیا میں دیر سے آیا ہوں کیا محمود علی سارا کھانا ہڑپ کر چکے ہیں اگر وہ سب کچھ کھا چکے ہیں تو میں کسی اور جگہ جانے کا سوچوں کیا حال ہے محمود علی صاحب شکریہ محمود علی نے جواب دیا میں مر رہا ہوں جواب آیا کھانا کھانے سے پہلے آپ کو نہیں مرنا چاہیے محمود علی نے مزاق کیا اور حمید اللہ تو مر بھی چکے ہیں حمید اللہ کہتے ہیں ہاں اور ہم کسی دوسری پر دنیا سے باتیں کر رہے ہیں کیا اس پر دنیا میں بھی حکا موجود ہے جس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں حکے سے مزہ لیتے ہوئے اسے پیتے ہوئے وہ بولے عزیز ہم اداس کر دینے والے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں to to be ان کی گفتگو کا موضوع تھا کہ کیا ہندوستانی لوگوں کی انگریزوں سے دوستی ممکن ہے محمود علی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کچھ بحث کے بعد حمید اللہ بھی اس کی بات سے متفق نظر آیا وہ یہ گفتگو ایک وسیع برآمدے میں بیٹھے ہوئے کر رہے تھے رات چاندنی میں نہائی ہوئی تھی اور ملازم رات کا کھانا تیار کر رہے تھے سب کچھ ٹھیک تھا اور وہ مطمئن تھے حمید اللہ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ دوستی صرف انگلینڈ میں ہی ممکن ہے بہت عرصہ پہلے وہ انگلینڈ گیا تھا جہاں کیمبرج میں اس کا اچھا استقبال ہوا مگر عزیز یہاں ہندوستان میں یہ دوستی ممکن نہیں اس سرخ ناک والے لڑکے نے آج پھر عدالت میں مجھ سے بدتمیزی کی مگر قصور وہ نہیں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مجھ سے بدتمیزی کی جائے کچھ عرصے پہلے وہ بھلا مانس تھا مگر اب دوسرے لوگوں کے بہکاوے میں آ چکا ہے ہاں ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے پہلے لیزلی پھر دوسرا اور اب وہ سرخ ناک والا لڑکا کچھ دیر بعد فیلڈنگ بھی ایسا ہی بن جائے گا میں تمہیں بتاؤں جب ٹرٹن یہاں آیا تو بالکل ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے تم کہو گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں مگر یہ سچ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اس کی بگی میں سفر کیا اور اس نے مجھے اپنی سٹیمپ کلیکشن دکھائی مگر یہ سرخ ناک والا لڑکا تو ٹرٹن سے بھی آگے بڑھ چکا ہے نہ نا نا کم یا زیادہ کی بات نہیں یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں انہیں صرف دو سال دے دو اور پھر دیکھو ٹرٹن ہو یا برٹن سب ایک جیسے ہو جائیں گے ان میں صرف ایک حرف کا ہی تو فرق ہے صرف چھ ماہ ہی ان کے خراب ہونے کے لیے کافی ہے کیا میں غلطی پر ہوں محمود علی جو اس گفتگو سے مزہ بھی لے رہا تھا اور تکلیف بھی محسوس کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا ہمارے حکمرانوں میں واضح فرق موجود ہے سرخ ناک والا موہی منہ مو میں بڑ بڑا کر بولتا ہے ٹرٹن کا انداز مختلف ہوتا ہے مسز ٹرٹن رشوت خور عورت ہے جبکہ سرخ ناک والے لڑکی کی بیوی رشوت نہیں لیتی لے بھی نہیں سکتی کیونکہ اب تک اس کی بیوی ہے ہی نہیں کیا کہا رشوت کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب نہرو سے متعلقہ منصوبہ بندی کے سلسلے میں وہ سینٹرل انڈیا گئے تھے تو ایک راجہ یا اس کے کسی ساتھی وغیرہ نے اسے سلائی مشین تحفے میں دی تھی خالص سونے کی صرف اس لیے کہ پانی اس کی ریاست سے گزرنے کی اجازت مل جائے تو کیا ایسا کر دیا گیا نہ نہ جناب یہی تو مسز ٹرٹن کا کمال ہے جب ہم پور بلیکس رشوت لیتے ہیں تو جس چیز کے لیے رشوت لیتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور نتیجتن قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں مگر آفرین ہے ان انگریزوں پر رشوت بھی لیتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے ہاں یہ کمال کے لوگ ہیں مجھے حکا تو دو عزیز نہ نا نا ابھی تو یہ مزہ دے رہا ہے کتنے خود غرض ہو تم غصے میں اس نے پوچھا کیا کھانا تیار ہوا ملازموں نے کہا جناب کھانا بالکل تیار ہے مگر کھانے کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے انہوں نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا حمید اللہ نے کہا سب ایک جیسے نہیں بینسٹر کو ہی لو وہ اور ان کی بیوی میرے لیے اپنے ماں باپ جیسے تھے چھٹیوں میں میری رہائش ان کے ساتھ ہوتی وہ اپنے بچے میرے حوالے کر دیتے اور ایک مرتبہ ان کے چھوٹے بچے کو میں اپنے ساتھ کوئین وکٹوریا کے جنازے میں لے گیا محمود علی بڑھ بڑا کوئین وکٹوریا مختلف عورت تھی حمید اللہ نے بات جاری رکھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے اور کانپور میں چمڑے کا کاروبار کر رہا ہے سوچو میری کتنی خواہش ہوگی کہ اس سے ملاقات کروں مگر کیا فائدہ کیسا ممکن ہے دوسرے اینگلو انڈینز اس کی سوچوں کو پہلے ہی تبدیل کر چکے ہوں گے اور مجھے دیکھتے ہی اسے خیال آئے گا کہ میں ضرور اس سے کچھ مانگنے کی خاطر آیا ہوں اور میں اپنے پرانے دوست کے بیٹے کی ایسی سوچ کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں او واٹ ان دس کنٹری ہیز گون رانگ ود ایوری تھنگ وکیل صاحب آئی آسک یو عزیز بولا ہم ان انگریزوں کی باتوں کو کیوں لے کر بیٹھ گئے ہیں ان کا ذکر ختم کرو اور سکون کے کچھ سانسے لو کوئین وکٹوریا اور مسز بینسٹر جیسے کچھ لوگ یقیناً تھے جو نہایت اچھے تھے مگر یہ اچھے دنیا سے رخصت ہو چکے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں بہت سے اچھے لوگوں سے ملا ہوں محمود علی نے بھی اس بات کی تائید کی اور انہیں انگریز عورتوں کے اچھے رویے یاد آئے مگر یہ تو مخصوص اور گنے چنے چند لوگ ہیں سب لوگ تو ایسے نہیں عام انگریز عورتیں مسز ٹرٹن کی طرح ہیں اب سب متفق تھے کہ یہ انگریز عورتیں تکبر اور غرور سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور غلط کام کرنے کے لیے تیار یعنی ضمیر فروش بھی ہوتی ہیں وہ ملازم کی آواز کو نظر انداز کر رہے تھے کہ کھانا تیار ہے کچھ دیر بعد حمید اللہ عزیز کو پردے کے پیچھے لے گیا جہاں اس نے اپنی بیوی سے اس کی ملاقات کروائی وہ عزیز کی آنٹی دور کی رشتہ دار بھی تھی مختلف خاندانی موضوعات پر اس نے عزیز سے باتیں کی اور پوچھا کہ تم دوسری شادی کب کر رہے ہو کسی قدر غصے سے مگر ادب سے عزیز نے جواب دیا ایک کیا کافی نہیں ہے حمید نے بات کو سنبھالا کہ اس نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے دی اب اسے تنگ نہ کرو اپنے دو بیٹوں اور بیٹی کی یہ پرورش کر رہا ہے عزیز بولا آنٹی بچے سکون سے میری بیوی کی والدہ کے پاس رہ رہے ہیں میں جب چاہتا ہوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے مل لیتا ہوں حمید اللہ بولا اور ہاں یہ تمام تنخواہ ان کے پاس بھجوا دیتا ہے اور خود غریب کلرک کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اور کسی کو بھی یہ بات نہیں بتاتا کیا تم اور بھی کچھ پوچھنا چاہتی ہو اس غریب سے حمید اللہ کی یہ بات سن کر اس کی بیوی نے جو ایسا کچھ بھی نہیں جاتی تھی گفتگو کا موضوع بدلا مگر پھر چند منٹ بعد اسی موضوع کی طرف آ گئی اگر سب مرد تم جیسا سوچنے لگے تو ہماری بیٹیوں کا کیا مستقبل ہوگا ایسی ہی ایک امیر عورت تھی جس سے اپنے برابر کا شوہر نہ ملا اور اس لیے اس نے شادی نہ کی اب وہ تیس برس کی ہے اور ایسے ہی کماری مر جائے گی کیونکہ اب اس سے شادی کون کرے گا اس کی باتیں دونوں مردوں کے دل پر اثر کر رہی تھی حمید اللہ نے عزیز کو پریشان دیکھ کر اسے دلاسہ دیا کہ اسے وہی وہ کچھ کرنا چاہیے جسے وہ مناسب خیال کرتا ہے ان کے پیچھے محمود علی کسی <سؤال> کام سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ اس کی پانچ منٹ میں واپسی ہو جائے گی ایک اور آدمی محمد لطیف بھی وہاں آ گیا کھانا کھایا گیا عزیز جو کہ جوان تھا یادداشت اچھی تھی اور پڑھنے کا شوق بھی اس نے فارسی اردو اور کسی قدر عربی میں شعر سنائے اسلام کا زوال اور محبت وغیرہ شاعری کا موضوع تھے سب اس کی شاعری سن کر خوش تھے سرد رات کی ہوا میں حافظ حالی اور اقبال کا ذکر ہو رہا تھا اسی دوران سویل سرجن کا ایک ملازم آیا جس نے ڈاکٹر عزیز کو ایک رکا دیا اولڈ کلنڈر اپنے بنگلے پر مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے شاید کوئی مریض آ گیا ہوگا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اسے کسی طرح علم ہو گیا ہوگا کہ ہم اکٹھے ڈینر کر رہے ہیں بس یہی بات ہے اسے موقع ملنا چاہیے کہ کسی طرح اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے حمید اللہ بولا ہاں شاید ایسا ہی ہو یا پھر واقعی کوئی مریض آ گیا ہو مگر وہاں جانے سے پہلے کلی کر لو تاکہ منہ سے پان صاف ہو جائے عزیز بولا پان کھایا ہوا منہ صاف کرنے سے بہتر ہے کہ میں وہاں جاؤں ہی نہیں میں انڈین ہوں اور پان کھانا ہماری عادت ہے اور سویل سرجن کو یہ برداشت کرنا پڑے گا ایڈلا اور ان کا گائیڈ کوا ڈولغار کی طرف روانہ ہوئے عزیز محسوس کر رہا تھا کہ مسز مور ایڈلا کی نسبت کتنی اپنائیت رکھتی ہے جبکہ ایڈلا کی سوچوں کا محور رونی سے شادی تھی کیا شادی کرنی چاہیے یا نہیں انہی سوچوں میں سوال کیا گیا کہ عزیز تم نے کتنی شادیاں کی ہیں تمہاری کتنی بیویاں ہیں ایڈلا کو ایمنا تھا کہ یہ سوال عزیز کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوگا اور اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے کہ اس سوال سے اسے کتنی تکلیف پہنچی ہے ایک مرتبہ پھر اپنی شادی کے بارے میں سوچنے لگی رونی میں سیکسوئل اٹریکشن تو اگرچہ نہیں ہے مگر ایک خوشحال زندگی اس کے ساتھ ضرور بسر کی جا سکتی ہے عزیز کچھ دیر غار میں رک کر جب باہر نکلا اور گائیڈ کو اکیلے کھڑے دیکھا تو اس سے ایڈلا کے بارے میں دریافت کیا جواب آیا وہ کسی غار میں ہے مگر معلوم نہیں کس غار میں اس سے گائیڈ پر سخت اسا چڑھا فیلڈنگ چندرا پور سے مس ٹیرک کی گاڑی میں وہاں آ چکا تھا اس کے قریب جاتے ہوئے ایک غار کے باہر سے عزیز کو ایڈلا کی ٹوٹی ہوئی اینک دوربین نظر آتی ہے جس سے وہ اٹھاتا ہے اور اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے ایڈلا ان کو چھوڑ کر واپس جا چکی تھی وہ بھی ٹرین میں واپس پور پہنچ گئے جہاں مسٹر ہک ڈاکٹر عزیز کو گرفتار کرنے کے لیے موجود تھا فیلڈنگ کو عزیز کے ساتھ جانے کی اجازت نہ ملی عزیز گرفتار کیا جا چکا تھا فیلڈنگ کو کلیکٹر نے بتایا کہ مارابار کی ایک غار میں کویسٹڈ کے ساتھ انسلٹ بدتمیزی یا زیادتی کی کوشش کی گئی ہے فیلڈنگ حیران ہوا کیا ایڈلا پاگل ہو گئی ہے آپ کو ایسی بات کہنے کا حق نہیں مسٹر ٹرٹن نے جواب دیا اور بات جاری رکھی کہ پچیس سالہ تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب بھی یہ انگریز اور انڈینز آپس میں گھلنے ملنے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی تباہی ضرور آئے گی اور مزید یہ کہ کلب میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک ہنگامی میٹنگ بھی بلا لی گئی ہے فیلڈنگ نسل کی بنیاد پر کسی بھی تفریق میں پڑنے سے گریز کرنے کا سوچ رہا تھا جبکہ کلیکٹر ریلوے اسٹیشن پر موجود انڈین کلیوں پر اپنا غصہ اتار رہا تھا میک برائٹ ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا شمار چندرا کے سب سے پڑھے لکھے میں ہوتا تھا مگر اس کا خیال تھا کہ اس طرح کے موسم یعنی انڈیا کے موسم میں رہنے والے لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں وہ فیلڈنگ سے اچھے طریقے سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ الزام یہ ہے کہ عزیز نے غار میں ایڈلا سے زیادتی کی کوشش کی جس دوران اس کی اینک یا دوربین کے شیشے ٹوٹ گئے جو عزیز کی جیب سے برامد ہوئے وہ مزید بتاتا ہے کہ ایڈلا کی حالت ایسی نہیں کہ کسی کو اس سے ملنے کی اجازت دی جا سکے نہ عزیز اور نہ ہی ایڈلا سے ملنے کی اجازت ہے بلکہ بہتر ہے کہ وہ انڈین سے ذرا دور ہی رہے مگر فیلڈنگ تو صرف سیدھے راستے پر چلنے کا خواہش مند تھا اس کے نزدیک سچائی اہم تھی حمید اللہ سے ملاقات پر فیلڈنگ نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی حمید اللہ ایک وکیل تھا اور ایک وکیل ہی اس وقت یہ جانتا تھا کہ عزیز کس مصیبت میں پھنس چکا ہے حمید اللہ نے مشورہ دیا کہ انگریزوں کے مخالف اور ہندو وکیل کو عزیز کا دفاع کرنا چاہیے امرت راؤ کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا فیلڈنگ نے عزیز کو پیغام بھجوایا کہ ایڈلا اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے گی اور وہ آسانی سے کیس جیت جائیں گے فیلڈنگ کا شکریہ ادا کیا گیا کہ وہ انگریز ہونے کے باوجود عزیز کا ساتھ دے رہا تھا اس نے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں مگر کسی کی طرف داری کرنا اس کی شخصیت کا حصہ ہرگز نہ تھا فیلڈنگ سے گاڈ بولے کی ملاقات ہوئی اور اس نے بتایا کہ تمام کالج عزیز اور ایڈلا کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے وہ عزیز کے بارے میں بالکل فکر مند نہ تھا اور فیلڈنگ سے اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی جائے پیدائش سینٹرل انڈیا میں ہائی اسکول کھولنا چاہتا ہے جو جلد ہی کالج بن جائے گا اس اسکول کا نام کیا ہونا چاہیے فیلڈنگ نے جواب دیا میں تو عزیز کے بارے میں فکر مند ہوں اور اسی کی سوچوں میں گم ہوں بالکل ٹھیک ہے جب بھی آپ کو فرصت ملے میرے اسکول کے نام کے بارے میں ضرور سوچیے گا گاڈ بولے نے کہا یہ آپ کے نام پر ہونا چاہیے یا کنگ ایمپر جارج دا مگر فیلڈنگ نے اس سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عزیز ایسا کچھ کر سکتا ہے جواب آیا یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی مگر انسان اچھائی اور برائی دونوں چیزیں کر سکتا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک انگریز لڑکی کی حالت عزیز کی غلط حرکت کی وجہ سے بہت خراب ہے فیلڈنگ عزیز سے ملنے گیا اور اسے بری حالت میں پایا جس نے کہا کہ برے وقت میں آپ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں فیلڈنگ نے ایڈلا کو خط لکھا کیونکہ اسے علم تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے جو غلط الزام لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی کلب میں کلیکٹر کو اگرچہ سخت غصہ ہے مگر وہ خواتین اور حضرات دونوں کو تلقین کر رہا ہے کہ انڈین کو محسوس نہ ہونے دیں کہ اتنی اہم بات ہوئی ہے سب لوگ اس کی بات سمجھ چکے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ کلیکٹر کے مشورے کے مطابق کام کرنا چاہیے وہ کلیکٹر سے خوش ہیں ایک انگریز فوجی کا خیال ہے کہ فوج کو تو آنا ہی آنا ہے آج نہیں تو کل حالات اس قدر خراب ہیں کہ ملازموں حتیٰ کہ فیلڈنگ اور گاڈ بالے پر بھی مارا بار دیر سے پہنچنے کی بنیاد پر رشوت لینے کا الزام آ رہا ہے فیلڈنگ بہت غصے میں آ چکا ہے میجر کیلنڈر نے اطلاع دی کہ اب ایڈلا کی حالت اچھی ہے مجسٹریٹ رونی ہیزلوب اندر داخل ہوتا ہے غمزدہ اور اداس سب اس کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں ماں سوائے فیلڈنگ کے فوجی افسر کے توجہ دلانے پر کلیکٹر فیلڈنگ کو صفائی پیش کرنے کا کہتا ہے جو جواب دیتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ عزیز قصوروار ہے اور اگر عزیز گناہگار گار ثابت ہوا تو نہ صرف میں اپنی نوکری سے استعفی دے دوں گا بلکہ انڈیا بھی چھوڑ کر واپس انگلینڈ چلا جاؤں گا وہ کلیکٹر کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے اور کلب کی رکنیت سے اپنا نام خارج کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اگرچہ اسے افسوس ہے کہ رونی کا تو کوئی قصور نہیں تو اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے تھا محرم نزدیک ہے امرت راؤ عزیز کا دفاع کر رہا ہے فیلڈنگ نواب بہادر حمید اللہ محمود علی اور دوسرے انڈین کے ساتھ موجود ہے ایڈلا میک برائٹ کے پاس رائش پذیر ہے اگرچہ اس کی صحت اب بہتر ہے اور تمام انگریز اس سے ہمدردی دکھا رہے ہیں مگر اس کی مسز مور سے سب سے زیادہ ملنے کی خواہش ہے جو ملنے نہ آئی وہ بتاتی ہے میں دیوار کو ناخن سے کھرچ رہی تھی ایک سایہ نظر آیا جس سے وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی اگرچہ اس نے اسے چھوا بھی نہیں رونی کے اسسٹنٹ اور مسز بھٹاچاریہ کے بھائی مسٹر داس نے کیس کو سننا تھا جب ایڈلا مسز مور سے ملتی ہے اور اس کا ہاتھ محبت سے پکڑتی ہے تو وہ ہاتھ جھٹک دیتی ہے اس کے خیال میں ایڈلا غلطی پر ہے عزیز بے قصور ہے اور ایک بے قصور کو گناہگار ثابت کرنے میں ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے وہ تیار نہ تھی اب رونی کا خیال تھا کہ مسز مور کو ان کے خلاف سوچ رکھنے سے بہتر ہے کہ وہ واپس انگلینڈ ہی چلی جائے جب کہ مسز مور کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں کی شادی میں شرکت تو کر سکتی ہے مگر عدالت میں نہیں آئے گی آخر کار یہ طے کیا گیا کہ مسز مور لیفٹنٹ گورنر کی بیوی کے ساتھ انگلستان جائے گی راستے میں ریل کے سفر کے دوران اس نے انڈیا کو ایک بالکل مختلف انداز میں دیکھا وہ خوش تھی کہ ان جھگڑوں سے نکل کر اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ سکون سے رہے گی مقدمے کے دوران انگریزوں کا ایک گروپ ایڈلا کو لے کر آتا ہے جو اپنی جیت کے لیے خدا سے دعا گو ہے انگریز اونچی جگہ پر بیٹھے مگر اعتراض کرنے پر انہیں بھی انڈین لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا امرت راؤ اچھے طریقے سے دفاع کر رہا تھا اور ایڈلا نے بھی سچ بولا کہ عزیز غار میں اس کے ساتھ موجود نہ تھا بلاخر فیصلہ عزیز کے حق میں ہو جاتا ہے جس پر انگریزوں نے ایڈلا کے ساتھ ناراضگی محسوس کی وہ سمجھ رہی تھی کہ فیلڈنگ اس سے ناراض ہے چناچے اس سے نظریں بچا کر جانے کی کوشش کی مگر فیلڈنگ نے اس کی حفاظت کی کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے لوگ عزیز کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں ڈاکٹر پنا لال پریشان ہے کہ اس نے عزیز کے خلاف گواہی دی اور اب اس نے سب سے معافی مانگی نواب بہادر ذوالفقار بھی سخت جذباتی ہو چکے ہیں اور انگریزوں کی طرف سے عطا کردہ خطاب واپس کر رہے ہیں لوگ اب بھی ایڈلا سے بدزن ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ ان سے دور رہے مگر فیلڈنگ اس سے ملتا ہے اور اس کی ہمت اور سچائی کی تعریف کرتا ہے اب فیلڈنگ کو فکر ہے کہ کسی طرح لوگوں کو ایڈلا پر ہر جانے کی کارروائی سے روکا جائے خبر آتی ہے کہ مسز مور سمندری سفر کے دوران مر چکی ہے مگر عزیز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ اس کا خیال ہے کہ ہر جانے کے سلسلے میں اس عظیم عورت کی بات کو مانے گا جبکہ فیلڈنگ سوچ رہا ہے کہ اگرچہ دونوں ایک نسل کے ہیں انگریز ہیں مگر مسز مور کی کس قدر عزت کی جا رہی ہے اور ایڈالا سے کس قدر نفرت انڈین مسز مور کی مرنے کے بعد بھی بے حد عزت اور تعظیم کر رہے تھے مجسٹریٹ رونی کو اس سلسلے میں کچھ باتیں بہت بری لگی مگر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اگر وہ واپسی کے لیے نہ کہتا تو شاید اس کی ماں اب بھی زندہ ہوتی ایڈلا کے ساتھ اسے اب کوئی ہمدردی نہ تھی بلکہ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح اس سے پیچھا چھڑا سکے عزیز مسز مور کے دنیا سے گزر جانے کا علم ہونے پر سخت افسوس کی حالت میں ہے وہ بہت زیادہ رویا فیلڈنگ نے کہا کہ اگر مسز مور فیصلہ کرتی تو ہر جانے کو کبھی نہ لینے دیتی یہ بات سن کر عزیز نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف وہ رقم لے گا جو اس کے مقدمے پر خرچ ہوئی اس کے علاوہ کوئی ہر نہیں فیلڈنگ محسوس کر گیا ہے کہ اگرچہ لیفٹیننٹ گورنر نے انگریز اور انڈین میں چندرا پور خود آ کر دوستی کروانے کی کوشش کی اور اس کی تعریف بھی کی کہ اس نے حق کا ساتھ دیا مگر ان دونوں یعنی انگریز اور انڈین کے دل میں ابھی اختلافات موجود ہیں یہ کتاب مکمل سننے اور پڑھنے کے لیے سید عرفان علی ڈوٹ کوم کی ممبرشپ شپ حاصل کریں جہاں سینکڑوں تراجم آڈیو اور ٹیکسٹ میں موجود ہیں آپ کا شکریہ